اللہ وبرکر سن پانچ ہجری ہے ہجرت کا پانچواں سال ہے گزشتہ جمعے میں غزوہ مرئی یا غزوہ بنو مستلق پر بات ہوئی تھی اس پانچ ہجری کا سب سے مارکت العرا تاریخی واقعہ اور غزوہ وہ غزوہ احزاب ہے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں قرآن مجید کی میں پوری صورت ہے صورت الاحزاب کے نام سے اللہ جل جلشانہ نے اس غذبے میں حضرتِ صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان کی بہادری و جانصاری کی ان کی سرفروشی اور جام بازی کی بہت تعریف فرمائی ہے اچھا واقعہ سے کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس سے پہلے غزبۂ بنو نظیر ہو گیا تھا جس میں بنو نظیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ اس وجہ سے اگرچہ وہ تھے تو اس قابل کہ ان کو قتل کیا جاتا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد قاتلانہ حملے کیے تھے اسی غزوہ بنو نظیر سے پہلے لیکن چونکہ بنو و نظیر حلیف تھے معاہدے میں تھے خزرج کے ساتھ اس لیے خزرت نے ان کی سفارش کی کہا کیا کہ رسول اللہ بجائے اس کے کہ ان کو قتل کیا جائے ان کو جلاوطن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی آپ نے کہا ٹھیک ہے جنگی ساز و سامان لے کر نہیں جا سکتے تلواریں تیر نیزیں وہ چھوڑ کے جائیں گے غنیمت کے اندر باقی اپنا سامان لے جا سکتے ہیں تو یہ اپنے محلوں سے اپنے چھتیں بھی اکھاڑ کر لے گئے تھے درختوں کے دروازوں کے کیوارڈ بھی ساتھ لے گئے تھے اور خیبر کے پاس جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے تھے پھر کے ساتھ دوبارہ قصبہ خیبر ہوئے مگر جب یہ مدینہ سے نکل گئے ان کو مدینہ یاد بڑھ آتا تھا کیونکہ وہاں ان کے باغات مدینہ کی معیشت ان کے ہاتھ میں تھی آج کے یہود بھی مدینہ سے اپنے اس ذلت اور رسوائی والے اخراج کو قبول نہیں کرتے آپ سہونیوں کے لٹریچر پڑھیں وہ مدینہ منورہ واپسی کی باتیں کرتے حالانکہ چودہ سو برس بیت گئے ہیں اس بات کو آج بھی ان کے ذہن میں اور وہ اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ان کے تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ مدینہ منورہ سے ہمیں کیسے نکالا گیا تھا ہمارے گھر کہاں پر تھے ہمارے باغات کون سے تھے اور وہ اپنی ہر نسل اگلی نسل کو یہ امانت سونپ کر جاتی ہے کہ تم نے مدینہ واپسی کی محنت میں اور اس کی جد و جہد میں اور اس میں جو ہے حصہ لینا ہے یہ سہونی جس کو سہونیت کہتے ہیں یہودیت کی ایک خاص آرتھوڈاکس شکل ہے آ, اس میں یہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے ان کے بنو نظیر کے جو سردار تھا اس کا نام ہوئی تھا ہوئی ابن اختب اخطب اس کے باپ کا نام تھا اور ہوئی ابن اخطب کا یہ تعارف شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے تو ابن اختب نے یہ کیا کہ یہی چلا گیا قریش مکہ کے پاس اس کا اندازہ یہ تھا دیکھیں یہودیوں کی ذہنیت آج تک ویسی ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے تھی اس کا اندازہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدینہ مربرہ سے کوئی نکال سکتا ہے اور مدینہ کے اسلامی مرکز کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ قریش مکہ ہے البتہ قریش مکہ شاید اس کام کے لیے تنہا کافی نہ ہو تو اس نے قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ قریش کا ساتھ دیں اور مدینہ منورہ پر ایک اتنا بڑا اور زوردار حملہ کیا جائے جو آج سے پہلے کبھی نہیں بروغتفان بڑے قبائل تھے ان کی بہت ساری شاخیں تھیں اور ان کو مسلمانوں اور قریش مکہ مشرقین مکہ کی لڑائی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ان کو جا کر قائل کیا ہوئی اپنے اختب نے اور ان سے کہا کہ ہم ہمارے خیبر کے جو نخلستان ہے صحرا کے اندر جو کھجور کے باغات یا کوئی باغ ہو تو اس کو نخلستان کہتے ہیں کہ خیبر میں جو ہمارے باغات ہیں یہودیوں کے جو بڑے زرخیز ہیں ہم اس کی آدھی آمدن آپ کو دیا کریں گے بنو غطفان کے لوگوں سے کہا اور اگر آپ نے مدینہ مسلمانوں سے چھڑا لیا تو <coughs> آپ کا حملہ کامیاب ہو گیا تو ہماری ہمارے مدینہ کے باغات ہمیں واپس مل جائیں گے اس میں سے بھی آدی آمدن آپ کو دیں گے آپ لوگ قریش مکہ کے ساتھ مشرقین مکہ کے ساتھ ہو جائیں اس جنگ کے اندر تو آپ دیکھیں اس سے پہلے دو جنگیں ہوئی ہیں بڑی مشرقی نے مکہ کے ساتھ ایک بدر ہوا ہے بدر میں مشرقی مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی اس کے بعد احد ہوا ہے اگلے سال تین اجری میں اس میں مشرقی مکہ کی تعداد تین ہزار تھی خندق میں مشرقی نے مکہ اور بنوغطفان اور دیگر قبائل کا جو لشکر مل کر تیار ہوا اس میں لڑنے والوں کی تعداد دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے درمیان تھی یعنی اقوال ہے سیرت نگاروں کے پندرہ ہزار کا قول بھی ہے بارہ ہزار کا بھی ہے اور دس ہزار کا بھی ہے تو کم سے کم دس ہزار ضرور تھے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار کے لگ بھگ یہ لوگ تھے باپ اس کا موازنہ بدر اور وحد کے لشکروں سے کریں تو یہ تو کئی گنا بڑا لشکر تھا مسلمانوں کی تعداد تو وہی ہے جو احد میں تھی اتنی ہے جو بدر میں تھی اتنی ہے اور دوسری طرف سے دشمن کی تعداد جو ہے یعنی احد میں بھی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو تناسب تھا وہ ایک اور تین کا تھا اب یہ تناسب جو ہے اگر مسلمانوں کی تعداد احد کے برابر ہی سمجھی جائے تو یہ تناسب ایک اور دس یا ایک اور پندرہ کا ہو چکا ہے خندق کے اندر تو یہ لوگ تیاری کی انہوں نے لشکر کی اور چل پڑے مدینہ کی طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس مشرقین مکہ کے لشکر کے سربراہ تھے جیسے عہد میں انہوں نے سربراہی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی کہ اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ مشرقین مکہ مدینہ منورہ کے عمر حملے کے لیے آ رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کی تعداد دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار کے درمیان ہے آپ نے حضرات صاحبہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا, کیا جائے لڑائی آ گئی ہے سر پر مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکلا جائے باہر نکلا جائے تو کس جگہ پر جا کر ان کے لشکر کا راستہ روکا جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ لشکر بہت بڑا ہے اور دو بدو اس کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے مدینہ میں اپنے آپ کو محصور کر لیا جائے اور مدینہ شریف کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے اس خندق کو یہ لوگ پار نہیں کر سکیں گے اور اتنا بڑا لشکر بہت مدت تک محاصرہ نہیں کر سکتا پندرہ ہزار لوگوں کا کھانا پینا رہنا سہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا آپ نے صحابہ کی جماعتیں بنا دی ٹولیاں بنا دی اور دس آدمیوں کی جماعت کو دس گز زمین کھودنے کا کام دے دیا اچھا یہ چوڑائی ظاہر ہے کہ اتنی رکھنی ہے خندق کی کہ کوئی بندہ اس کو گھوڑے کے ذریعے سے بھی گھوڑے کو اگر دور سے وہ دوڑاتا با لاتا ہے اور گھوڑے کو جمپ لگواتا ہے تو بھی وہ پار نہ کر سکے ظاہر ہے خندق کا مقصد تبھی پورا ہوگا دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ اس میں گر جائے تو باہر نہ نکل سکے اتنی گہرائی ہونی چاہیے تو سیرت نگاروں نے مورقین نے اس کی لمبائی چوڑائی مختلف حضرات نے ذکر کی ہے کہ خندق کی لمبائی کی یعنی چوڑائی کتنی تھی اور گہرائی کتنی تھی گہرائی کے بارے بعض حضرات نے کہا کہ یہ خندقیں اتنی گہری کھو دی گئی تھیں کہ نیچے سے تنی نکل آئی تھی پانی کی مدینہ شریف میں پانی نسبتاً قریب بھی ہے تو دس افراد کی جماعت کو دس افراد کے گروپ کو حضرات صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس گز زمین دی تھی اگر مدینہ شریف آپ گئے ہیں اور آپ نے وہ جو سات مساجد جہاں پر ہیں جن کو سب مساجد کہتے ہیں اب تو اس میں سے چار رہ گئی ہیں پہلے سات ہوا کرتی تھی مسجد الفتح جہاں پر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے خیمے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جگہ بالکل جبل سل کہتے ہیں اس کو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بالکل دامن کے اندر اب پہاڑ کے ساتھ یعنی ایک حصہ مدینہ منورہ کا جبل سل نے گھیرا ہوا تھا تو ادھر تو خندق کی ضرورت نہیں تھی تو پہاڑ تھا اس میں چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے دوسری جو سم تھی ادھر سے یہ خندق کھودی گئی حضرت عبداللہ اپنے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چھ دن ہمیں لگے اس میں سیرت نگاروں کا اس میں اختلاف ہے کہ خندق کتنے دنوں میں کھدی ہے تو بعض حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ چھ دن میں ہے اور یہ زیادہ قول قرین قیاس لگتا ہے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ بیس دن ہے تو اس کے بارے میں مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ بیس دن سے ان کی مراد یہ ہے کہ چھ دن کھودنے میں لگی اور پندرہ سولہ دن کم و بیش محاصرہ رہا مشکین مکہ کا اچھا یہ جاڑوں کا موسم تھا سردی کا مدینہ شریف کی ٹھنڈی ہوائیں مشہور ہیں مکہ مکرمہ کا موسم تو گرم ہے مدینہ شریف میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور عجیب یہ ہے کہ بڑی معاشی اعتبار سے بڑی تندستی تھی صحابہ کے ہاں فقر و فاقہ تھا بڑا سخت قسم کا اس کے باوجود کھانے میں کچھ نہیں تھا خندق کھودنے کا عمل کوئی آسان کام نہیں ہے یہ مزدوریوں کے اندر خدائی کی مزدوری سب سے سخت مزدوری سمجھی جاتی ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے جو خدائی کرنے والے مزدور اور ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس خدائی میں لگے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو اسی طرح دس لوگوں کی جماعت میں ساتھ رکھا اور کہا کہ میں جب میں جب گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک اٹا ہوا ہے گرد سے اس کھدائی کی وجہ سے جو آپ نے فرمائی ہے اور اپنا جوش و خروش اور ولولا بڑھانے کے لیے حضاد صحابہ پڑھا کرتے تھے کہ نحن الدی با محمد علل جہادی ما بقینا ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی ہے علل جہادی جہاد کے اوپر کہ ہم رسول اللہ کا ساتھ دیں گے جب بھی دشمن حملہ کرے گا جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جان میں جان ہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ آواز سنی کہ نحن الذی با یا محمدہ تو آپ نے بھی جواب دیا کہ اللہم لا اللّہ لا الا عش آخرہ لا عیشہ الا عیش ال آخرہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہے فخ فر انصاری یا اللہ ان انصاریوں اور ان مہاجروں کی مغفرت فرما دے ان کو بخش دے یا اللہ اور کبھی آپ یہ فرماتے کہ اللہ لا خیر اللہ خیر الآخرہ فبارق فل انصاری و کہ کوئی خیر اصل خیر آخرت کی خیر ہے یا اللہ برکت عطا فرمائے ان مہاجرین کی زندگیوں میں اور ان انصار کی زندگیوں کے اندر اور کہنے لگے کہ جابر ازابرمن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہم دس لوگوں کو جو جگہ دی گئی تھی اس میں ایک چٹان نکل آئی چٹان اتنی سخت تھی کہ ہم سب نے باری باری بھی اور مل کر بھی اس کے اوپر زور آزمائی کی اس کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ خندق کھد سکے وہ نہیں کھود ہم نہیں توڑ سکے تو کسی نے مشورہ دیا کہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں خندق آگے سے گھما کر لے آتے ہیں جہاں جٹان نہیں ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے جو امیر تھے دس افراد پر جو امیر مقرر کیے گئے انہوں نے کہا کہ یہ نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں اس نشان سے ہم دائم بائیں نہیں ہوں حضور کے لگائے ہوئے نشان کو آپ نے خود اپنی لاٹھی مبارک سے نشان لگایا تھا پورا کا پورا کہ حضور کے مبارک ہاتھوں اور لاٹھی سے لگے ہوئے نشان کو ہم چھوڑ کر کرف لے لیں یہ ایسے نہیں ہوگا تو کہتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ میں آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پر آپ خود مشغول تھے میں نے آ کر ان کو بتایا میں نے کہا يا رسول اللہ میں نے جو منظر دیکھا ایک یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم گرد کی میں اٹا ہوا ہے دوسرا میں نے دیکھا کہ چونکہ بھوک تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے ٹوٹ نہیں رہی ہے آپ نے فرمایا کہ میں خود آتا ہوں میں آ کر توڑتا ہوں جابر کہتے ہیں میرے ساتھ اشیف لائے اور اس خندق میں اترے ہماری خندق میں اور آپ نے اپنا کدال اٹھا کر اللہ کا نام لے کر جو پڑھا زور سے جو ضرب ماری تو چٹان کا ایک بٹا تین ون تھرڈ حصہ اس اتنی بڑی چٹان کا وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر مجھے ملک کے شام کی کنجیاں دے دی گئیں اور کہا کہ خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا پھر آپ نے پھاوڑا اٹھایا اور زور سے مارا تو ایک تہائی دوسرا حصہ ٹوٹا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر مجھے ملک فارس کی کنجیاں دے دی گئیں اور میں مدائن کے سفید قصر ابیس کو سفید محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پھر آپ نے جب تیسری دفعہ پھاوڑا مارا تو وہ تیسرا حصہ بھی ہوا میں بکھر گیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی اور میں خدا کی قسم میں صنع جو یمن کا دارالحکومت ہے آج بھی اسی نام سے یہ شہر صنع یمن کا کیپیٹل ہے کہا کہ خدا کی قسم میں صنع کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں حضرات صحابہ کو اللہ نے ایسا یقین عطا فرمایا تھا آپ سچویشن دیکھیں کیا ہے اتنا بڑا دشمن سامنے پہنچنے والا ہے ان کے ان سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے اور کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ اتنا کھا لے حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیٹ میں اتنا کچھ ہو جسے کمر سیدھی رکھی جا سکے کیونکہ ہمیں تو خیر اس قسم کی بھوک کا تجربہ ہی نہیں اپنی زندگی میں مسلسل کئی دن انسان کچھ نہ کھائے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ کمر دوہری ہو جاتی یعنی پیٹ جو ہے وہ کمر کو سیدھا نہیں رکھ پاتا بیلنس نہیں رہتا پیٹ اور کمر کے درمیان اتنا کھانے کو نہیں ہے اتنے سخت قسم کے دشمن کا سامنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ ملک یمن کی کنجیاں دے دی گئیں اور ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں اور ملک کون سا کہ فارس کی کنجیاں دے دی گئیں علامہ اسقلانی بخاری شریف کے بہت مشہور راوی ہیں بہت مشہور شارح ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس روایت میں حدیث کے اس حصے میں ایک دوسری روایت کے اضافے کے ساتھ یہ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ نے تین دفعہ یہ کدال ماری تھی اس چٹان کو تو ہر دفعہ ایک بجلی کون دی تھی اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو صحابہ نے بھی اس تکبیر کا جواب دیا اور اللہ اکبر کہا اور آپ نے پھر یہ ساتھ اضافہ فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ ان ملکوں کو آپ کی امت فتح کرے گی کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا یہ سعادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کو حاصل ہوئی تھی خندق خود گئی اور مشرقین مکہ بھی پہنچ گئے مدینہ کے باہر تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے خندق ہے تو انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی تھے پورا خاندان ہی ذہین لوگوں کا ہے کہا کہ خدا کی قسم یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے یہ کسی عجمی کا بتایا ہوا نسخہ ہے ہم عربوں کی لڑائیاں ایسی نہیں ہو ہماری لڑائی میں خندق ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور بات بھی صحیح تھی سلمان فارسی اجمی تھے فارس کے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا رسول اللہ سے کہ یار رسول اللہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے ہم فارس میں جب ہمیں کسی ایسے دشمن سے سامنا پڑ جائے جو بہت بڑا ہو تعداد بہت زیادہ ہو تو ہم اس کی راہ روکنے کے لیے خندق ہی کھودتے ہیں رستے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو ہے یہ خدا کی قسم یہ عرب چال نہیں ہے اربوں کی جنگی چال نہیں ہے کسی اجمی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اچھا مدینہ شریف میں ایک اور چیز ہے اگر کوئی نقشہ یہاں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا جس میں سیرت کتابوں میں یہ سارے نقشے بنائے گئے ہیں کہ جبل الصلہ کہاں تھا خندق کہاں سے کھودی گئی تھی پیچھے کی طرف سے کیا حسا حصار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک کہاں پر تھا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو مدینہ شریف گئے ہوئے لوگ ہیں وہ جو سات مسجدوں کی زیارت کے لیے آپ گئے ہوں گے جس کو سات مسجدیں کہتے ہیں سبعہ مساجد جبل سرا کے اوپر اس اس کی وہ جو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں وہ جو کالے پتھر سے بنی ہوئی مسجد ہے جس کو مسجد الفتح کہتے ہیں یہ عین وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا یہ حرمین شریفین جب تک ترکوں کے پاس رہے ایک ایک آثار کی انہوں نے حفاظت کی اور جب سے ان بد سعودیوں کے ہاتھ لگے ہیں ایک ایک چیز انہوں نے مٹا دی مسجدیں مٹا دیں آثار مٹا دیے ان کو ہر چیز میں سے شرک کی بو آتی ہے اور یہودیوں کے آثار تو قائم ہیں کاب ابن اشرف کا قلعہ آج بھی موجود ہے اسلامی آثار مٹا دیے بہت سارے اور تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اب کچھ عرصے سے معاشی بدحالی آئی ہے تو کسی نے ان کو بتایا ہے کہ ٹوریزم ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو دوبارہ سے ان آثار کو بنا رہے ہیں ٹوریزم کے لیے اور بہت ساری چیزوں کو دوبارہ سے ریسٹور کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے تو ترکوں کے زمانے میں انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ جہاں جس صحابی کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا عین اسے کا مسجد بنا دی تاکہ یہ اثر محفوظ رہے آنے والی نسلوں کے لیے اور جہاں بڑے صحابہ کے خیمے جو سات مساجد اس اس کے کہتے ہیں کہ مسجد الفتح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جگہ تھی اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد ابو بکر مسجد عمر مسجد علی مسجد سلمان فارسی ان ناموں سے مسجد انہوں نے پھر یہ کیا کہ تین صحابہ کے نام کی مسجدیں گرا کر ایک بڑی مسجد بنا کر اس کا نام رکھ دیا مسجد فہد بن ابوالعزیز جو ہے کہ ہےفات بن ابوالعزیز بھی شاید خندق کے اندر موجود تھا اور وہ وہاں اس لڑائی کے اندر وہ بھی حصہ لے رہا تھا کہ اس کے نام کی مسجد صحابہ کے نام کی مسجدیں گرا کر اس کے نام کی مسجد بنا دی تو یہ اب چار مسجدیں اس وقت بھی موجود ہیں اس میں سے اوپر والی مسجد فتح ہے مسجد فتح کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بیچ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قصہ آگے آ جائے گا پورا خندق کا لیکن ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے دیکھا سوموار کا دن تھا پیر کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں انتہائی الہا زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا منگل کا دن آپ اسی طرح اسی جگہ پر تشریف فرمائے اور دعا فرما پھر میں نے دیکھا کہ اگلا دن بدھ کا دن آیا اور وقت تھا ظہر اور اثر کے درمیان کا بینغری آپ دعا فرما رہے اور آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے اور آپ کی ایک ادا تھی اللہ کے ساتھ ایک آپ کا نیاز تھا کہ آپ جب کبھی کبھی دعا فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ یوں تو یوں سامنے کندھوں کے سامنے ہونے چاہیے دعا کے دوران ہاتھ سنت یہی ہے لیکن بہت خاص دعاؤں میں آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے چلے جاتے تھے اس طرح اتنے بلند کر دیتے تھے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بغل کی سفیدی میں پیچھے بیٹھا ہوا مطلب تھا تو مجھے نظر آ رہی تھی یعنی ہاتھ اتنے ہوا کے اندر بلند تھے بدر کے موقع پر بھی آپ نے ہاتھ اسی طرح زیادہ بلند کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جایا کرتی تھی جس کو بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ دعا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بلند کرتے جا رہے ہیں فضا کے اندر اور کہتے ہیں بدھ کا دن تھا جب آپ نے ہاتھ اپنے گرائے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل, جبرائی جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے فتح کی بشارت دی جابر کہتے ہیں میں نے بس اس وقت کو اور اس دن کو یاد رکھ لیا کہ یہ بدھ کا دن تھا اور زہر اور اثر کے درمیان کا وقت تھا کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی امر مہم کوئی مشکل درپیش ہوئی ہے زندگی کے اندر تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا ہوں اور پھر بدھ کے دن میں زہر کی نماز کے بعد اسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر حضور کا خیمہ تھا ظاہر اس وقت تو وہاں مسجد نہیں ہوگی ایسے جابر کے زمانے میں مسجد تو بعد میں بنی ہے جگہ ان کو پتہ تھی کہ وہ یہ جگہ ہے جہاں حضور کا خیمت میں اس جگہ جاتا ہوں اور ظہر کے بعد میں اپنی میں وہاں اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو میں نے وہاں پر کی ہو اور اللہ پاک نے قبول نہ کی اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو جا رہے ہوتے ہیں عمرے پر میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ بدھ کا دن مدینہ شریف میں آئے اور بدھ کے دن ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھے اور وہاں سے ٹیکسی پکڑے دس پندرہ ریال کے اندر وہ آپ کو پہنچا دے گی صبع مساجد اور وہاں جا کر اچھا انہوں نے اس کو تالا لگا دیا مسجد کو لوگوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دی اور انہوں نے تالا لگا دیا ہم نے اس زمانے میں اللہ کے فضل سے وہاں نماز پڑھی جبھی مسجد کھلی ہوتی ابھی لیکن اس تالے کے باہر مسجد کی ایک ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک ایسے ایک تھڑا سا ہے کیونکہ وہ سیڑھیاں ہیں 20-25-30 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھتے ہیں مسجد کے لیے وہ تو ایک طرح سے پہاڑ پہ بنی ہوئی ہے <تصفح> اس تھڑے پر لوگوں نے کسی جان ڈال دی ہیں وہاں جا کر آپ دو رکعت نفل پڑھیں صلاح الحاجت اور پھر اس غزوہ خندق کو ذہن میں یاد رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشارت کو اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنی اپنی جو دعائیں آپ کو کرنی ہیں وہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ دعا کو قبول فرمائیں گے اچھا یہ ہوا وقت دو تین منٹ رہ گئے کہ ہویائی اپنے اختب نے ان لوگوں کو جو جمع کیا وہ تو لے آیا ایک قبیلہ اور یہودیوں کا مدینہ منورہ میں تھا جس کا نام بنو قریضہ ہے یہ اب صرف مدینہ میں رہ گئے تھے دو قبیلے معاہدہ تو تینوں سے ہوا تھا بنو قریضہ سے بھی ہوا تھا بنو قین سے بھی ہوا تھا اور بنو نذیر سے بھی ہوا تھا جب آپ مدینہ نشیر کہتے ہیں جس کو ہماری نصاف کی کتابوں کے اندر نصاف مدینہ کہتے ہیں معاہدہ تینوں سے ہوا تھا دو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ کر بالآخر مدینہ منورہ سے جلاوطن ہو گئے تھے بنو قریضہ رہ گئے تھے وہ مدینہ میں یعنی سمجھے کہ مدینہ کی بیک سائڈ کے اوپر رہتے تھے جہاں سامنے کی طرف کھندک کھدی تھی یا اس کی طرف اس نے کا یہ جو ہوئی ابن اختب تھا بنو نذیر کا سردار تھا اس نے اس پر اتفاع نہیں کیا کہ دس پندرہ ہزار کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ لانے میں کامیاب ہو گیا اس کے دماغ نے ایک اور چال چلی اور اسے سوچا کہ اگر یہ بنو قریضہ کو بھی اٹھا دیا جائے جو یہودی ہیں اور یہودیوں کے لیے تو کوئی معاہدہ توڑنا کوئی خلاف ورزی کرنا قول قرار چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں تو مسلمان بالکل سینڈوچ بن جائیں گے یہودیوں اور مشرقی مکہ کے درمیان ایک طرف سے مشرقی مکہ بما دیگر بے شمار قبائل اور دوسری طرف سے یہودی جو معاہدے کے اندر ہیں اور اس معاہدے کے مطابق وہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مسلمانوں کی سپورٹ کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے پابند ہیں ساتھ مل کر لڑنے کے پابند ہیں ان کو اگر اس پر ابھار دیا جائے کہ وہ بھی خلاف ورزی کرے معاہدے کی مسلمانوں کے خلاف ارانے جنگ کر دیں تو مسلمانوں کے لیے کوئی صورت نہیں بچے گی اس کے لیے وہ گیا بنو قریضہ کے سردار کے پاس جس کا نام کاب ابن اسد تھا اپنے قلعے میں انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تو میں اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ہو ابن اختہ بار ہے برو نظیر کے سردار ان کی بھی آپس میں جنگیں بھی رہی تھیں ایک زمانے میں بہت زیادہ اس کو آتا دیکھ کر کاپ نے اپنے لوگوں سے کہا یہ قلعہ کا دروازہ بند کر دو یہ جو شخص آ رہا ہے میں نے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہے حالانکہ اپنا یہ تھا اس کا قبیلہ الگ تھا اس شخص میں میں نے کوئی خیر کبھی آج تک نہیں دیکھی یہ جو آ رہا ہے کوئی شر کی بات ہی لے کر آ رہا ہوتا. بعض لوگ ایسے سراپا شر بھی ہوتے تو وہ آیا تو اس نے کپ سے کہا کہ دروازہ کھولو سیرتی کتابوں کے اندر عجیب لکھا ہے تو اسے سے نے پوچھا مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں میں تمہیں ایک تمہیں پتہ ہے کہ مشرقین مکہ آ چکے ہیں اور خندق کے باہر پندرہ ہزار کا لشکر میں لے کر آیا ہوں یہ وقت ہے کہ تم لوگ بھی اس میں شامل ہو جاؤ تو مسلمانوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے ہم نکال لیں سیرتی کتابوں کے اندر کاب کا جواب لکھا ہوا ہے کاب ابن سر اس نے کہا کہ وہی حقیہ ہوئی ان کا امر مشعوم کا خدا تجھے برباد کرے ہوئی تو بڑا منحوس آدمی ہے اس نے کہا اور میں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے امن کا اور آج تک میں نے ان کو کبھی معاہدہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی زبان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو مجھے حیات ہی ان کے ساتھ کسی معاہدے کو توڑے دے. ہوئی مایوس نہیں ہو اس نے کہا دیکھو یہ معاہدہ ہے لیکن ذلت کا معاہدہ ہے مدینہ پر حکمرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کی ہے تم لوگ تو ذلیلوں کی طرح مدینہ کے اندر رہ رہے ہو میں تمہارے لیے ہمیشہ کی عزت کا سودا لے کر آیا ہوں تم اس پر اس کو قبول کرو اور دیکھو پھر تم مدینہ کے اندر اپنی چودھراہٹ دیکھنا کیسے ہوگی اس طرح باتیں کرتے کرتے کرتے ہوئی ابن اختب بالآخر کا ابن اسد کو قائل کرنے پر آمادہ ہو اور اس نے بھی طے کر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ابھی تو وہ باہر کا مسئلہ اپنی جگہ تھا کہ بنو قریضہ نے بھی غداری کر لی ہے اور اس جنگ کے اندر وہ قریش مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا تکلیف پہنچی آپ نے تین صحابہ کو سعد ابنِ عبادہ کو سعد ابن مواز کو اور عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کام ابن عصد سے پوچھو تصدیق تو کرنی چاہیے خبر کی یہ تین فرماتے ہیں حضرات کہ ہم آ... اور آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جو میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہوں آپ نے کہا کہ اگر یہ خبر سچی ہو کہ کا نے غداری کی ہے تو جب تم واپس آؤ تو مجھے خبر ایسے مبہم الفاظ میں دیکھنا کہ صحابہ کو پتہ نہ چلے اس بات کا ان کا موریل ڈاؤن نہ ہو اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو اور بنو قریضہ معاہدے کے اوپر قائم ہو تو آ بلند بتانا کہ سارے اس افواہ کا خاتمہ ہو جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات کے اندر افواہیں نہیں پھیلانی چاہئیں جو ہمارے میڈیا کا شب و روز کا کام ہے اسی کے کام یہی ہے لوگوں کے اوسان خطا کرنا لوگوں کو بدہواس کرنا لوگوں کو خوف زدہ کرنا ابھی یہ کرونا کی اس کیا تھا ہوں میں اس کو پتا نہیں ببا تھی یا کیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کردار ایسے ایسے جیسے کوئی کرکٹ میچ کی رننگ کمنٹری ہو رہی ہے اتنے لوگ ماں مر گئے اتنے ماں مر گئے اتنے یا مر گئے اتنے یا مبتلا ہو گئے اتنے یہ ہو گیا تھا سننے والا جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس کا ویسی آدھا دل وہیں پر نیچے ہوگا تو ایسے جنگی حالات میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ہر آزمائش کو ایک समझते سمجھتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے کہ موقع آیا ریٹنگ بڑھاؤ کسی طریقے سے انسانوں के کے اعصاب کی یعنی اس کا موریل ڈاؤن کرنا اس کو اس کو بدہواس کرنا کچھ چھوٹی خیر تو یہ لہذات تشریف لائے دونوں تینوں کاب ابن نثر بیٹھا ہوا تھا اپنے قلعے میں آپ نے ان تینوں زاد نے کہا کہ کعب ہم نے یہ سنا ہے خبر آئی ہے کہ تم نے غداری کر تم ہمارے معاہدے کے بارے میں تم نے اس اس کو توڑنے تو اس نے کہا بڑی بے روخی اور بے مروتی کے ساتھ کہ کہا کہ ان تینوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اس نے کہا کون محمد میں تو نہیں جانتی اور کیسا معاہدہ مجھے نہیں پتا کون سا معاہدہ نہ میں محمد نامی کسی شخصیت کو جانتا ہوں اور نہ میں کسی معاہدے کو جانتا ہوں یہود کے لیے کوئی پینترا بدلنا کوئی مشکل کام تو نہیں یہ صحابہ واپس آئے اور کہا آپ کو بھی میں نے پیچھے جمعے اور اس سے پیچھے جمعے رال اور زکوال کا قصہ سنایا تھا جو واقعہ ہوا تھا جہاں صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا لے جا کر حضور سے لے جا کر باقاعدہ انہوں نے واپس آ کر ان دونوں ان کا نام لیا قبیلوں کا کہا کہ آئے رسول حضور سے کہا یا رسول اللہ بات وہی ہے جو راہل اور زکوان نے کی مطلب جس طرح انہوں نے آپ کو صحابہ کو آپ سے لے جا کر آپ کی پشت میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی یعنی ان کو لے جا کے شہید کر دیا دھوکہ کیا غداری کی یہی کاب ابن اسد نے بھی کیا یہی بنو کورضا نے بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا شدید آپ کے ساتھ آپ نے چادر میں اپنے... آپ لیٹ گئے اور آپ نے چادر اپنے اوپر اس طرح تان لی پوری کی پوری. اور ادھر سامنے فاقہ چل رہا ہے سردی چل رہی ہے ان کا محاصرہ چل رہا ہے اور پیچھے سے یہ خبر آئی اس وقت اوپر ہو کے آج معاف کیجئے گا انشاءاللہ باقی اگلے جو میں اگر زندگی نہیں تو آخر تعمیر الحمد للہ